اللهم <سؤال> صل على علي و على علي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه ودخلوا بامن ذلك لا إله الا هو العزيز الحكيم آشرم تو پہن آشرم پرین سرو پہن سوند پہن کلپنا وَاللَّهُ بَشِيرٌ بِالْعِبَادِ ازا ما ازا سنو حاجرینو ما تاتو دا جماعتنا دا خاص کیوش دا ما دیگرنا بعد صرف طالبان عام تقریب انشاءاللہ دا ما سوطانا بعد بازو خبران وزاو طالبانو او دا دیمت علماء صراعہ يوضا خبری بازو خبران تو تقریب خدا مسلوں کی تکوش کو بہتر, بہتر سمند ہے بہتر قیمت دے بے چارے پاشہان قیمت جنک سے اور دولت جی کے بجے سامان بلے عمر یو لے دلیا رہا. اس قیمت سمندے جناب کے مچے اور کہ کتنا فرشتا نے لوکا ہم نے آج بیان پڑھا کہے دایتا نے اختیار کر کے یہ بولا کہ جس کا بہتر ثمن کا بہتر ثمن کرنا سے ہے۔ sonda ban pa sake۔ اور یہ معمولی چیز ہی تھی۔ جو ہر اگے تھا تو یہ خاص ذکر ہے کہ ما ہے لوگوں ہیں فادو دے اور اللہ نو پر عمر عزیز, دے دے جرا عمر عزیز کو خوب تیر کے بلا دنیا کو سود تیر کے, کے دولت یا فری اکبر پر عمر عزیز کی وادق کوئی جن کے من اللہ عجت کیا کہ عت اللہ رسول ہے اور کیا عجرت دنیاؤ کا تم نظر آؤ جاؤ عزیز ہے اللہ کا شانور کرے رہے عوام ریہور کرے رہے اور کام کرے دے تھوڑا کنور کرے بس دا دا بس دی. پر بہتر رہے نادی پری جی ہو بہتر شیوا نو بہتر شہر مگر قرآن و سنتر شے امر شہشی اگر قرآن اور سنت دے ادار حادیث میں رکم منصا المر قرآن و المر سو سوچ دے کہ سو چکے گیا سو چکے بڑے عمر عزیز را بہتر سے آجائے بدے دنیا کے یو جماعت سے روس انخلا پہراک چین پہ امریکہ پہرا کر قابل بیرا کی آجی اور آمی انقلاب حاضرئی رسل کو دھوکہ مگرو خیر جد اسلام پاغ اسلام جی اسلام بھی اسلام نہیں اسلام بھی اسلام نیشرات دی. نیچرات اقتدار ایک مہاجری کی پری دنیا کے پری عادر پرے قرن کے دعوے کے اقتدار حاصل کا احتساب مراولم استدار سیلاب کا فرم سنب سے یہ اوسرے دیکھا سے جمع یقینی جائے گی نے جمع کی جلے اصوف او اور ساپ و فجار کا اکثریت پر آئے دی او سرے فاضر فاجر میں سے گئے اودایت کا خلیفہ جو روز نے ربین روکالوی اندرگار پتے جا پہ مل کے انخلاب یہ جنگ پسائے گئے اودایت انخلاب نظر رہا پہو نپڑا سنتی سے انیس اوکیلی سے لبراہ رسلس طریقہ و داما پڑے اڈائے کے لبن سعیدہ بابج مشیری عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ میں تکڑے اتا ہوا حضرت خلیفہ حضرت عمر خلیفت بول دے گی نہایت کا حضرت عثمان تبیت کا اسلامی طریقہ اسلامی کار زما بستے منفرا من کا ذریعے ستران ستران کے دو کی ہو کی کی کی دا دا صرف دنیا دے سیدار اور اثر دولی. یو دعوت اللہ جو خدیش علم دماغاری پر صحیح کے اول بات کرے اول علم کرتا اور بیان علموں کا تا دے علم اقتدار فائدہ تا دے ثمارہ دنیاں کے نظر انا اغلی رات تا دے فائدہ دا و ثمارہ لیکن تا پھلی عمری عزیز منگا غصیشو جمعونی علم فرکون او دخبر مشرام فردلی کھا لگاوی تکنگی تشجاعت کرو تو علم مقامل دارے نهاد دلی علم گزارہ مقامل دارے فرنکے جماری جینی تب تھی سر گزارا نہ مت نہ اور دنیا, کی دنیا کے مارئی من کران دین بچ ہر جمن کر بھائی ہرش کمزوری اللہ ہندا برابی اتاری عاجز قرار دی کی کر ہم کی چوتیدار خلاف سنت کی ہر سرگرمی رہا تھا ہمیں جماعت کے اورین میں لائی گیا کہ اللہ و یتقوا عرامتها خطنے حضور سے میدان میں دوڑ کر لگا تھا سنار طرف نہ دھا مہار کو گئی اتنا یوں بنبرائی گئی اگر اللہ دین رکھا کرنی اگر اگر اکثرو مرو ملے سروا رے الا دنیا کا کتاب نوڑے گی طالبان اور جو جاتی وواہتے رہ تو فیصلہ کی جرم کرنا منسار در میں پانی اپنے مزدور ایمان دنیا داجیز ہر مداح پر جرم آساد بتا کہ نہ خیارتیں علماء کی طرف وا شاعری کی وڑی رات چلیے درادے لے پقوا کر انی چٹری طالبان ہونے نہ تو یہاں دست پورا ہے لیکن غیبت لازم چامن خور دور ہے اب اور حاجت مزید کہ کون تھا تو لے لو پسروڑی کے عمر وصول پر چی پتا ہے میں ہرمان ہوں پرچے او کیا تھا رامپتانی ہوٹل تر سمتا رہی۔ حضرات نے ہاڈی راجو کو اوپر سے مساوادہ کرا اور جمادی گنپت نے راجہ 20 کو سوائیے پورا۔ نوتے دیکھتے پڑا ہے اور جب کہ دیکھنا تھا یہ کوچہ میں بھی کیا پڑا۔ صحیح سوائیے پورا فرجہ بنار میں تھا علاوہ میں پڑا ہوا۔ سرور کی درخواست علمراجہ مس اصل پر کی خاطر۔ اب بھی نور امام بخاری صاحب سرکار عمر کے مفہرا ہے نور نور نور ماما ہے لو نور افور رہے حضور کا صاحبہ سر سید احمد دہائی میں مر گئے ہیں اپ یہ دار کہ دلوں کے خاریو زرہ کا تعان میرا یہ مشورہ کو برداشت کیراں تھے میں ممانے امام کی دنیا دار ہیں کہ دنیا کی ہاسمری اما درے دارا خاصتہ کا بہترک مدل کرے یا خاصتہ درے ہی دیکھئے ہیں نو درے دارا خاصتہ کا شاہ دنیا دم مشرق نا جامان نا جواب لے او لندن تا ذیل اندرمیر مدل شاہ یعنی افرد دنیا پاوکن دو گھر اچھا کاریوائی ہے سطول دنیا لیکن نا افرد اپنے بھی حاتل دا یا لکھنی را کم کیا افرد نا دا لکھے افرد دینا داوہ دا ہمتا رہنگے دمیسر بنار کے اخدرے اور اجتن دے تباہ ننائچاری کو اپنے اور کون و قابلے رہے بغی پخل <سؤال> کے وہ کو خوصہ سولی اور بیعت آرشو اور بے جوز کے لئے نبیہ درائے دسوان مندر شروع کے لیکن اگل رو سوشی اپنے پتودا ساتھ تو پچیس کے لئے سنجید اس پیر میں جی قلب سے حد شروع کو ندمیسر شہد پرحانتین اور سووے کچین دلڑے نظامہ سلام زمانہ دوس پرحانتین کے کے ہوتے ہوئے اور سا سا سو پچاس دیش گل دیا کر سن بار کری دو نجو سن آغالم سجل دینجے قلام رسو اور جب ہندوستان کری دو نجو ہندوستان آغالم تے دو میسر دو سلام رسو سجل دینجا اور کل چن تورسید نجو چن شیخ پر آل شیخ دے دو میسر دو شیخ سلام رسو چرک میسر چرک سن ہندوستان چرک شیخ ان دا علمی جدا سلورو آراد دو بغداد پر ملکسی دے یو دے پاتشید یہاں تا مشریف اول <سؤال> تا مغرد اور سرو وارہ دکھنیاں امامان گزیدری ابن بیتار دلبنان دشان ددنیس جوڑ کا تل اور ہر کوئی در نفسی کو دل کتاب کی اوپلی دی جو کلک کو کھیل کلک پلگا نہیں کلک کچھ دالیں گے دیکھنے منظور افریقی کتاب ابن عوی رسیبہاں کتاب دا غیر درشنے گزیدری دائیں پرانا نو دنیا کر رہے نا پارے آتانی ایون کتابوں نے تاریخ دیبنے کل لکان نو سات و لفتباہ نو سات و نات مہاں تا کتابوں نے سرین بودی جا تو دنیا داوید خود لاندفاد شویدہ اچون چون علماء کتر دیو یو علمان دیبنجوزی کوتفانہ کے سس و جرد درد جرد داو پلد آسل گلتا ہے دردد جرد یو سریدی دارا کے دیبنے سر شر سندو کنہ درد پاتی شوید چکالا ہے او <.beeping> دنیا مناب مرتا سی دارے ما دا لیکن نو سو کر لیے کتاب گوری، نوکولی کی کالو المسننف مسننف داد جوائی، وقان الشارع، شارع ادری مردد داوائی، واقور دداوائی مقار شاہ جی کلد اکبر شاہ جوڑ داد قسم حضور اچھت جہاں حضور اپربانیولی داد نسین جلوے خوش آدھیں گھڑ شدا جہاں اور سہاری صحیح طریق تمہ کے ساتھ کی ہم دل <سؤال> آجام دشپیم اندرسا کی گلری او طالبان مطالعہ دے یون ناس دے سکھے والدہ اکی داب پوشی او پل ناس دے کتابوں گو ری لکھے جنگ گئی نیرامان اصلاف دار پا درس کیا ہوئی انہو جہاں اپنے درجت الفضل ہے دا تک چھے والدہ دے بچھے کماتن رچی و اما حضا فکر انہو دے کون لہو شان او دا دل پہ روشان کی نجی تاریخ نکل گئی شیخ تقریر کئی احادیث کو چلو یوزہ طالبان ہوئی کیا بلیچ کے اوپر اس کو نش دارین میں رہے مگر آو کر دو جس سے تو اچھا ہے یہ اول دو کتن ہمت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ دارین میں ہے اللہ پانی دور سب سے ہم اول امن شان ان شان ان شان الرسول علیہ وسلم اول حدیث شیخ تفانی استاد تفانی زبانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کیا ہے دے تفانی ہاروارم وارم ایک دم افلت یا تو ظالمی زبا شاہی سی امام مالک اے خدرو وارشی. اور کی ما امام مالک چوت کے او خلق من ہاری و مقداری محمد بہانا مالکم نارس ما جسو نے جنیم عالکم نارث حکم وہ دور کی جمعات پر بادشاہ تلاف کر رہا اور تلاف و مقاہلے سبشے ہیں پر زور بادشاہ تلاف اٹھ رہا ہوا کہے جی نزید از دوری علاقی اسلام تلاف و مقاہلے سبشے ہیں اور اپر حکم کو سنبھا ضرور نہیں رہی اندر بادشاہ تلاف ضرور نہیں رہی اور دے علم پر مسئلوں دے علم پر سرمایہ اب مشہور از دنیا دکال حجاج لاغر مرد حدر زائر زائر زائر او آخد علاقو تو یہاو بادیا کی خرصا نبی او مسالا کی تو یہاو لفظ کی زائر شکراری ایک فرج کن لکو فرج زن لی ذا لفظ او مالای فرانی صلی کی کشاعش دے کی وزاق دے او خفظ تفیر او خفظ حدا او خفظ حدا یارانے نال سے ہاجہاں چھپتا ہے اور پایر گیل بھی جا رہے ہیں مر سے پار ہے یارانے راگے آ رہے ہیں شیر فلک ربما کا چون نفوس ان امرت ذرو پر ان ہلنے لے پار اگر تعالی اور فرجتن اوئے مانا رسنے ستو جیوں پاد کی دلی اور سر کی دل دی یا اے تو نے مغفرت یا آئے تو نے او ایا سنا گئے دار کی تصدیبے طالب ابن کی ابو علی اور خاندل. اور قبل ان دنیا نے دھی می میں سے باتیں دوستو گنجی نو یا گنجرا منگل <سؤال> شاپاچی شوانچی مجھنے کا جی بھگوان زمائے مکھان دئی نہ رہے نہ نتیجہ دارا حجی دا के کر کے بھی لوگوں کے اسکول کی ماسٹر سر حجے او سوان دے عربت احلام کہی دے ادھر نتیجہ دو بدینات سوا حج عزنا منتر کے پیش پر افرے جہانے کن با جان تاج کر موقع کے پر <سؤال> رہس <سؤال> ختم کرے گا. اور مشہور تا کر کتاب النبویہ من تو اسلام کا مسلسل اور اور بہترین بہترین کتاب نے شیخ الاسلام کی ندیمیاں مشہور کتاب نے حاج السنت فلاحیت وش کیا اوزار حسر کے عرحاد و اور بہترین کتاب الرائے کا ٹول کر کے اسلام کا حکم رکھ گئی اور روابط ہر افرقہ مرتا پیٹیاں آ رہی نفرائے ہو گئی لیکن نہ میں نو حا کے پا کے یار ظالم نفرات کی حد کرے اور نا ظالم خدا کی قدرت ہوئے۔ یخصوص رنگی دراز ضرورت مستری اور چلے نماز ختم کی درا سمجھ کر معبودای با کے حادثہ پر تھے لہذا لخشے پر ہے فار لے حسن تشاد وفات عن اشیاء لک دیوار سے لگا منسلن کی دے اور آخری چیز و مشکین و درا بیل رچھو آخ ختم شے مریا کا روپ کے تر نگر ماٹ رہا اور, اور, اور تالبان سب آور پر آنگای دی حت اور رسولیت سن پنجاز کے دارے دارے بانی شہدی رہنا با جوانت رسابی رسادہ نبوزی دی رہنا بھی کونی بھی دار پیوکی لیکن دارے چلی حضرت نوان مستجلتاں سے عاملی ندازتار سوائل علماء خطیدین کے لئے درد و درد کچھیں نہیں ستار سو دیت علاوہ وانی چھو دارے بانی شہدت و منکر اور صحیح حظمت دینوں لے اسلام و منکر اور دب اندینوں لے دین و لامات و ن کامل بانے بانے بات جو برانا سنگ کر اور اس کے لئے قرآن صلت کے لئے مجھوک کر رہتے ہیں پاکہ اگر صاروی تو رول ہی مشترین صرف اسے جور دا موحد رہی ہے مصطبید صلت صرف اسے جور رہی دا جور رہتے ہیں دا جور جور رہی ہے دا جور خلاب دا ہے اور دا تاریقہ اسلام رہاوری یہاں صلی ہے اوئی انسان چیزیں جم کیموزو کم جبرانوسیم کیموزو کم کی چیہ کی کلات خلاف صلت کا گم چیز مجھے حالت ہاں ہاں ارتدار حرت حسن حرت بارے نہ حلت کے دائیں ضرور رحمان نہ ہوتے ارتدار حضرت سات یا خوش نہ ہو اقتدار پڑھا رہے اور اندارہ بیسر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لعوہ جلالی جمعین قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جسی جی من گاں کلالے نا غللے من خلالے من خلالے من خلالے جو سرے طرح کا خبر ہے کی کہ اللہ نے انکلاب کی من ادارہ سیخات دو من اغتا اتفا ازدرگو بورو زمان ازدرگو بورو زمان ازدرگوہ سے او دا چہترہ سرمایے دوم ریاضی دادا اللہ حدین خلق کی ایلو حادث اے علم حق پاک کی کمیت دار فضیلت اعظم برباد یوں زہر اور قبول السماء و دار ایضا جیون کی مر کچھ السماء و دار کیا تھا از مو کے چلے بن رہی اور فرشتے اور دوات سے منظور کی اور علم خامد اور دین خامد پسار سجے چاروں کے سفرات اور تن سنت شوقی پسار سجے چاہنے کا خوف اور تا جفتی سبا مثلا لا رسید انگریزمن کی کوشش کرو روم لیکن خاندان سے جا کے جا کے اناف ہو گئی اپاوے اللہ کا جلائی نظار میں ضروریت پرکی جانب ہی وہ پینڈی ہے کہ در دلاتی نہیں پکار گیتا تو اور تطاق سکم کر شمال ادوج ہو رہے جانے پکار گیتا ہے یہ وہ خسل ہے یہ ساتھ بھلا ادری کتا پکار گیتا ہے ہے نسطان ضروریات پکی گیتا اور تاں سے علم تدہے ہو پکی لا یہ تطاق دوسری جی تاکہ دوست کی نہیں چار روپیہ ہو گیا کوئی خاص مالداری وجہ تفصیل اہیوان نے سنا لا سارے گہرا پسوچیاں انجوس دا گل مٹنا ہے چلا جاوے رہنماد دا بھی مطلب مہاری بھکھوں نے مو نے مشن تفصیل کرے تو ماں کوئی سفارش کرے اگر مر کوئی چاسے نہ منے شاہ جو رما کے بات چھے دا وٹ کو نشکراں دین ہمرا موتی پنجاب دی نشری ساس دا او مجھے اور رہے لگوں نے علاقی تو دیو اور توجود رہاں اور طالبان احضاب کی طرف اور یاد مرض حدیث کے راجز کیا کے توجود حالیبان حاللہ لیکن اسیسی باری اور اللہ کا خان سعید باری کی اور دائی تجید کی نساس و آخر داؤلین و ببادی وہ آخر انسلار و ببادی اور کجھانا تک ہو رہی در ٹھیکی تنیا کیا سرے زندگاو آنکھیں نکلواتے اور, اور چاہیے او قریباً پنزوس کالا مجنے کے نمائدار و احادی دلیو داگئی اسلامی جدجال اور سکم پردور کارپا پر زدیا گرم مابیر آئی خالقو نمائدار شیو بودے و خد لکھئے ہو جا عرب نہایت مصیبت شیف حقن منرحش و زنکن تاری و مصر جد و النوار حویہ بیتون الفغر حویہ سنو نزل مدر تا دا حادو داربو محمد اثر بخاری یہ حضرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ پادشاہ ہے جو خد اکمائی صریح ہے اور یوی خد دور ضرور پہلے چاہتے ہیں حضرت صحبیر ضرور سمن ہوتے درے ہو کے سنو سے اور مرلائے اقاہ کرے ہو دارنگی زعبید اول کے لئے قلیمی یو حس یو ضرور پہلے خرد سے دور دنیا دوران پہ کے دوری دوار دالہ ہو جو دلہ ریکی ہیں ہو نکان حق اور سکائی کشو پر دنگ اور نہاگ نہ چلو اسے چسرے ہوگی نو جانے لیے یہ سوٹ اٹھے دیں ماں راپک کے دوڑایا پھوڑا لیو آٹی کی میں غرزو رے زبرا رضی کی جنگو یہ ہوئی زی شپاں بل زی چپاں عدلہ سبی زوڑایا وارے اور سا عرب دو گورا دو دیو سڑی زرزوڑ پر اگرس کے درائی آدھا یہ شر نمالی کلیوٹ جلچان صدر سمی صدائی کے شیخ محمد تو تو مثلاً رحمت کیا دا کی بدھ ہاں یہ دامت مسلم فرمان ہے۔ علماء غیر اقتدار ہے۔ لیکن قرینہ ملت علماء کی تلافی کرتے۔ داخل <سؤال> نگرانی سے ہونا تو داخل نشری شہات ہونا تو نظامات دامت ریاست کا۔ اور کلیہ حکمی۔ علماء فقط ایک شعبہ رہ بولا ہوا ہے۔ ضمان کا کنٹرول اور ضبط اور طالبات کا ہو چکی علماء کا ہو چکی۔ اور ہوتے دماغ تباہ رش اللہ کو تقریبا طالبان طالبان سمایا تکلیف ختم کرو تک تالیبان تھوڑا پورا پورا سراسر پڑے دیا پورا فصل کے دیا کر یعنی دور شوقفے میں تبنی مبارک ہے و غیرہ طور طرح حالات حاضر روی ہوئی ہوئی ہوئی حدیث کی زمینه میں تناور انداز مثلا موضعہ ماضی کے مبارک حرم کو جی چھوڑا سے دمادر حدیث صحیح التفصلا حضرت اطلاع محمد المتوفائے ثوتی الفاظ حدیث صحیح شروع کرو اگر تحقیق کو دیگه بار مانگو میرا کیا مقصد مثلا لا زادی اغا لیکن کاپی واپس بجے طالبان سو لکھنا سدائے سدائے نبات کرا دی حضما مگر وہ رسپوند دار ماده خاص ہے یہ رسو تو کوئی طالبان تربیت تو کہ طالبان نہ تو جوڑ گئی دعویٰ یہ کہ ہاں تھا خاص ہے اگر پپاجن مناظرے پر ہے تکوسینہ بہ طالبان درمیان کو پھر بتایا اگر کیا بھی را کے کی دیا باقی قران الحکمہ واپس ہوا شروع پاکرا کو کار سازوں السلام مختارم علو امام الانقلاب شیخ القرآن مولانا محمد طویب رحمت اللہ علیہ ایم پی تری دا دا سیڈ دا پارا زمنگ دا دکان پتے اشاد سنت کیسٹھ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی رو پر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین